رب الفی عقیت و ادخلافی رحمتی اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں داخل فرما لے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے آمین